شہید اسلام ڈاٹ کام ہر چیز کی پیدا کرنے والا ہر اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق اِنَّ يحود اب يحود کے وہی خبا سات آ رہے ہیں جو آپ پڑھے قتل بھی کرتے تھے قتل کرتے تھے یا نہیں تھا تو آپ اس موقع پہ اوپر وہ میرے شعر یاد کرنی چاہیے کہ میں نے لکھوائے تھے نا کہ یہود کی کہانی قرآن کی زبانی سمجھے بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کی ایتوں کے ساتھ مرض نمبر ایک لکھو یہود کے خباسات میں سے پہلی مرض ہے کفر کفر کرتے ہیں اللہ کی ایتوں کے ساتھ نمبر ایک وژل نبی یہ یا نمبر کتنی اور قتل کرتے ہیں نبیوں کو بابا چالیس سے زائد نبیوں کو قتل کر دیا اور فارسی جاننے والے سمجھو چلوں سے کتنی چلوں سے تینتالیس چالیس کے اوپر کیا تین رائے تینتالیس نبیوں کو قتل کر دیا یہود نے آج کل ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے علماء کو شہید کر دیتے ہیں وہ تم تو علماء ہو وہ خبیص کیا تھے ان کے باپ دادا نبیوں کے قاتل تھے جو آج علماء کو قتل کر رہے ہیں یا ان کے اشارے پہ علماء کو قتل کیا جا رہا ہے ان کے باپ دادا کن کو قتل کرتے تھے نبیوں کو نبیوں کو قتل کرتے تھے پھر بھی اللہ تعالیٰ مہلت دیتے لیکن پھر جب اللہ کی گرفت آتی نا پھر پتہ چل جاتا سمجھے تو مشو مغرور برہل میں خدا دیر گیر سخت گیر مردور ہم سے لوگ کہتے تھے جب طالبان کا سکوت تھا تو مجھے کہتے مول صاحب کیا وہ طالبان حق پہ نہیں تھے میں نے کہا حق پہ تھے پھر وہ جی کیوں شکست کا گئے کیوں مر رہے ہیں میں نے کہا یہ یقتلون نبی جو نبی حق پہ نہیں تھے کبھی تو نبی قتل کرتے تھے تینتالیس نبی جو قتل تھے باطل پہ تھے تو یہ چیز تو آ رہی ہے شہادتیں آ رہی ہے اسی پہ ہے کہ جو قتل ہو جائے شہید ہو جائے باطل پہ آئے اس نے مقام پا لیا مارد نمبر دو لکھا ہے قتل کرتے ہیں نبیوں کو تینتالیس نبیوں کو قتل کر دیا جلالین میں بھی لکھا ہوا ہے تفسیر عثمانی میں بھی لکھا ہوا ہے تینتالیس کو ناہک و لدین جامر بالکس اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو حکم کرتے ہیں ساتھ انصاف کے ایک سو ستر علماء کو قتل کیا لکھ لو بہوالہ جلالین کتنے کو جی ایک سو ستر کو قتل کیا اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں جو حکم کرتا ہے سارے لوگوں کے بشیروں گے عظاب علی بس خوشخبری دے دو ان کو عذاب دردنا یہ اشتہارہ تحکمیہ ہے اس کو کہتے ہیں یہ انجام لکھو انجام یہود انجام یہود ہے اور یہ اشتہارہ تحکمیہ ہے تحکم کہتے ہیں ہنسی مذاق کو تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں تحکم اشتار تحکمت یہ ہے کہ ایک لفظ ہے نا وہ اپنی ضد میں استعمال ہوتا ہے اپنے معنی میں نہیں استعمال ہوتا سکے اس میں اچھا اس کی مثال آسان دوں آپ لوگ کھیل رہے ہیں پڑھ نہیں رہے آپ لوگ کھیل رہے ہیں پڑھ نہیں رہے اور میں آپ کو دیکھ کے کہتا ہوں کھیلو کھیلو تو آپ کھیلنا شروع کر دیتے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ میں نے تو کہا کھیلو کھیلو تو آپ کو چاہیے چھلانگے لگانا شروع کر دیتے جی اور استاد جو کہہ رہا ہے کھیلو تو تمہیں چاہیے چھلانگے لگو ہارا کہتا ہوں سمجھ جاتے ہو کہ یہاں کھیلو کا لفظ کس معنی میں آئے پڑھو کے لفظ کو آپ ان ذد میں استعمال کرو اس کا نام کیا ہے اشتارہ تحق میاں یہ خوش بھی ہوتی ہے نا اس کے اندر مذاق ہوتی ہے تو یہ بشیر ایک لفظ ہے اس کا میں نے ہے خوشخبری دے لیکن اپنے معنی میں استعمال ہے انضر کے معنی میں استعمال ہے, ہے خوش دے, دے ان غاب مطلب یہ کہ ڈراؤ ہم بھی خوشخبری کہتے ہیں کیا کوئی ساتھی کھیل رہے ہوں تو استاد یکدم آ جائے نا نظر آئے تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں خوش ہو جاؤ استاد آ رہا ہے خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ یا ڈر جاؤ, جا جاؤ ہاں وہ کہتے نہیں ہوتا شیر نام بھی کہتے ہیں خوش کبھی تو الا انجام یہود لکھا ہے اچھا جی اب الا کلین اضال شب ہے اضال شب شبھو ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ یہود ان ہے نا یہ ہسپتالیں بھی بناتے ہیں یا نہیں بناتے یہودوں سارا ہسپتال بناتے ہیں غریبوں کی امداد بھی کرتے ہیں اور ان کے رفائی ادارے بھی ہیں کیا کہتے ہیں بھوت کو ہاں این جی اوز ہے سے بدھے ہوتے ہیں تو ان کے رفائی ادارے بھی ہیں ہسپتالیں بھی ہیں تو کیا ان کو ثواب نہیں ملے گا لوگوں کے ہمدردی کرتے ہیں تو اس کا جواب ہے کہ جب تک ایمان نہ ہو ثواب نہیں ملتا دنیا میں لوگ واہ واہ کر لیں گے اللہ کے نظری کوئی ثواب نہیں ہے یہ ازالہ ہے شبو فرما یہی لوگ ہیں کہ حاب تک ضائع ہو گئے اعمال ان کے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر آخرت میں تو بالکل ضائع ہوں گے نا دنیا میں کیسے ضائع ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ اہل دین کا معاملہ نہیں کیا جاتا چاہے جتنی ہسپتالیں کھولیں ریفائی ہم ان کو مسلمان سمجھیں گے جی اہل اسلام والا معاملہ ان کے ساتھ نہیں کیا جاتا کیا مر جائیں گے جنازہ پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے الحم تر نصیم کتاب یہ تتمہ تتیما یہود ہے پہلے یہود کی کباط بیان ہو رہی ہیں یہ تتمہ ہے تتیما تقوی ہے یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گاہے گاہے تشریف لے جاتے تھے یہود کے مدرسوں کی طرح اے مدینے کے ساتھ یہودی آباد تھے یا نہیں تو ان کے مدرسے بھی تھے سمجھے جی تھا ایک مدرسہ تھا اس کو بیت مدراس کہتے تھے عضور وہاں تشریف رہ گئے وہاں بلا پڑھا رہے تھے ان کے تو آپ نے فرمایا بھائی تم جو پڑھا رہے ہو تم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ ہو یا کچھ اور پڑھاتے ہو کہنے لگے ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ یہود کا موجود کا نے کام ہو کیسے کہیں گے ابراہیم علیہ السلام یہود ہی تھے ہم بھی ہیں ابراہیم علیہ السلام کیا تھے یہودی تھے حضور نے فرما کرے گی کہ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے یہودی تھے یا حنیف مسلم تھے لیکن وہ تورات لانے سے انکار کر جہیری پیری کہتے یہ وہی ہے تمہ تکبیح یہود علم ترا کیا نہیں دیکھا تو نے طرف ان لوگوں کے جو دیے گئے ایک حصہ کتاب کا کتاب سے مراد تورات ہے تورات کا ایک حصہ اس لیے فرمایا کہ تورات کے اندر انہیں تعریف کی تھی یا نہیں تو جس حصے کی تعریف کی تھی وہ کتاب کتاب اللہ کہیں گے اس کو اس لیے فرمایا ایک حصہ ملا ایک حصہ تورات کا پکارے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف یہی تورات کی طرف تاکہ فیصلہ کرے وہ کتاب ان کے درمیان پھر, پھر جاتا ہے ایک گرا ان میں سے وہ ہیں ہی آدھی کرنے کے دیکھو کتاب نہیں لیتا کیونکہ اس کے اندر تو ان کی غلطی ثابت ہو جاتی زال کا بے سبب اراز کیوں کرتے ہیں دراصل ان کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی ہے کہ ہم دو زاک میں پہلے تو جائیں گے نہیں بخشے بخشائے ہیں نا ابنا اللّہ واہ اہبا اگر بال گئے بھی اسی دو زاک میں تو صرف کتنے دن جائیں گے چالیس دنوں بچھڑے کی عبادت کی اور بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ چلو چالیس ہے بھی زائد جائیں تو پھر بھی ہم مومن ہیں آخر کہاں جائیں گے وہ بیشت میں آ جائیں گے حالانکہ مومنٹ تھے نہیں زال کا سبب نم یہ اراد اس سبب سے کہ انہوں نے کہا ہرگز نہ پہنچے گی ہم کو آگ مگر چند دن شمار کیے ہوئے اور چالیس دن وغرحم فی دین ہے اور دوکھے میں ڈالا ان کو ان کے دین کے اندر ما کا یفترون ان من گھڑت کسوں نے ماں سے مراد کیا ہے من گھڑت اس سے بے سند باتیں دھوکھے میں ڈالا ان کو ان کے مذہب کے اندر ان من گھڑت کس یہ کانو یفتر ان جو کیا گڑتے ہیں دا. کیا گھڑ لیا جی وہ جی شاہباز کرندر بھی دھمال کھیلتا تھا یہ دھمال کھیلتے ہیں ابھی شاہباز کرندر کا میلہ تھا ہم گئے دیکھا بہت لوگ آ رہے تھے پندرہ سولہ سترہ ایشباہ کی جمعہ تھا کبھی جمعہ آپ کا تو کہتے ہیں شاہ باز قلندر بھی ناچتا تھا کیا آ, اے دھمال کھیلتے ہیں ایسے ناچتے ہیں وہ ناچتا تھا جھوٹا قصہ حضرت عثمان مربندی بڑے بزرگ گزرے شاہباز قلندر تو شیطان نے ان کے دل میں بٹھا دیا کہ جھوٹا قصہ بنایا کہ وہ بھی دھمال تھا اب یہ مرد بھی آتے ہیں ناچتے ہیں گھو گرو ہوتے ہیں پاؤں کے اندر عورتیں بھی ناچتی ہیں دھمال کھیلتے ہیں سمجھے اور اس کو نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ شاہ باز قلندر کے دربار پہ دھمال کھلو ناچو پاکست منت مان کے آتے ہیں یہ سنگے جی کہاں ہے جی کہاں پہنچ گئے جی دھوکھے میں ڈالا ان کو دین و مذہب کے اندر ان من گھڑت کی سونے جن کو گھڑتے ہیں وہ قہ فیضا جما نا ہم تخفیف و بس کیا حال ہوگا جب جمع کریں گے ہم ان کو ایسے دن میں علام فی ہے ایسے دن میں کہ نہیں کوئی شک اس کے اندر قیامت کا دن اور پورا دیا جائے گا ہر نفس ماں کا ثبت ماں کا سبق سے پہلے کیا معذوب ہو بتائیے ہاں جزا ماں کا سبق اپنے قصب کا بدلہ اور وہ نہیں ضرور کیے جائیں گے اول مالک تو تل ملک اس میں بھی رد ہے ابو ہار صابن الکما کا ارے خبیص تو جو کہتا ہے کہ ان بادشاہوں نے ہمیں کیا دیئے نذرانے دیئے دنیا دیے اگر ہم ایمان لاتے ہیں تو چھین لیں گے کیا پتا ان بادشاہوں کی بادشاہی بھی باقی رہتی ہے یا نہیں رہتی یہ سلطنت خدا کے قبضے میں ہے ہاں؟ دیکھ لوگے گے گو جرسے کے بعد یہ کیف سرو کسرا کے تاج و تاخت مسلمانوں کے قدموں میں ہوں گے پامال ہوں گے روند رہیں گے سمجھی بات یا نہیں دیکھو قلی اللہ کا عنوان دیکھ لو جی بشارت غلبہ مومنین بشارت غلبہ مومنین ڈبلیو ڈبلیو ڈبلیو ڈبلیو شہید مومنین کے غلبے کی بشارت دی گئی دعا کے انوان میں بشارت غلبہ مومنین ہے اور ذکر توحید ہے تیسری بار قل اللہم مالک الملک آپ اعلان فرما دیجئے میرے محبوب اے اللہ تو ہی تو ہے مالک سلطنت کا تو توت الملک منتشاہ دیتا ہے تو سلطنت جس کو چاہتا ہے تنظرمول کا میں منتشا اور کھینچ لیتا ہے تو سلطنت کو جس سے چاہتا ہے ایک دن بادشاہ ہوتا ہیں دوسرے دن جیل میں چلے جاتے ہیں اور تو عز و منتشا عزت دیتا ہے تو جس کو چاہتا ہے زریل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے تیرے ہی قبضے قدرت کے اندر ہیں تمام بھلائیے اب یہاں یاد سے مراج کا ہے قبضۂ قدرت یا خد ہاتھ قبضۂ قدرت تیرے قبضے قدرت میں سب بھلائی ہیں. بے شک تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے تول جل فی نہار داخل کرتا ہے تو رات کو دن کے اندر آج کل رات جو ہے دن میں داخل ہو رہی ہے رات کچھ بڑھ نہیں رہی دی تو رات جو بڑھ رہی ہے تو دن میں داخل نہیں ہو رہی ہاں دن کے حصے کے اندر طول جلا رف اور داخل کرتا ہے کہ اس کو دن کو رات کے اندر جب دن بڑھتے ہیں رات کہیں سڑے لیتے ہیں اور تخرج الحیہ مل زندہ نکالتا ہے تو زندہ کو مردہ سے زندہ کو مردہ سے نکالنے کے دو معنی ہیں یہ انڈا آپ کے سامنے انڈا مرغی کا یہ کیا ہے مردہ ہے اس سے بچہ نکلتا ہے کیا ہے زندہ ہے آپ دانہ ڈالتے ہو کہ اس کے اندر زمین کے اندر دانا کیا ہوتا ہے وہ مردہ ہوتا اب اس سے جو پیدا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ زندہ ہے پودے کو نہ کہا کرو پودا اگر مردہ ہو تو ایک جگہ پہ ہو یہ بڑھتا نہیں جاتا جو بڑھ رہا ہے وہ کیا ہے زندہ ہے فرق یہ ہے کہ آپ کے اندر روح انسانی ہے اس کے اندر روح نبات ہے کیا تو یہ کبھی ان کو مردہ کہا کرو یہ درخت کیا ہے زندہ ہے جو بڑ رہا ہے وہ زندہ تم ہے تو میرے عزیز یہ مردہ سے کیا نکلا زندہ اور دوسرا معنی کیا ہے نکالتا ہے تو زندہ کو کیسے مردہ تھے اے آزار کون تھا آزار مردہ نہیں تھا کافر تھا اس سے ابراہیم علیہ السلام کا نکلے زندہ نکلے یعنی باپ کافر ہے بیٹا کیا ہے نبی ہے نکالتا ہے زندہ کو اچھا آگے نکالتا ہے تو مردے کو کیسے زندہ ہے وہ زندہ سے مردہ نکلا وہی برف پہلے انڈے سے بچہ پیدا ہوتا تھا آپ مرغی سے کیا نکلا آ مرغی کیا ہے کہ کی؟ زندہ اس سے کیا نکلا مردہ نکلا آپ سے لطفہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کیا ہیں وہ زندہ ہے نا لطفہ آپ سے نکلا یہ کیا ہے مردہ ہے پھر مردے سے زندہ نکلا لطفے سے انسان ہوا دوسرا وہی ہے کہ نکالتا ہے تو مردے کو زندہ تھے حضرت نوح علیہ السلام کیا تھے وہ زندہ تھے نا مومن تھے نبی تھے ان سے کیا نکلا مردہ نکلا کافی کہنا اور رنس دیتا ہے تو جس کو چاہتا ہے بغیر کس کے حساب کے میرے عزیز قل کو غور کرو آپ فرما دیجئے اللہ مالک الملک یہ سب اوصاف ہیں نا اللہ تعالیٰ کے ٹھیک جی ہے نا اب آخر میں لکھ لو ایک اکاجاتی کیا یہ دعا ہے میری حاجت کو پورا کار ایک کرا جاتی اللہ میری حاجت کو پورا کر یہ مقصود بن ندا ہے پہلے منادہ کے اوثاف تھے یہ مقصود بن ندا اک لا يتخذ المؤمنون القافرین اولیاء من دون منی لکھو جی نہ ان القفار کافروں کے ساتھ دلی دوستی نہ لگاؤ اناہو ان, ان موالا تلقفارکار میرے عزیز حادشے پہ لکھ لو تعلقات کفار چار قسم ہیں تعلقات کفار چار قسم ہیں نمبر ایک موالات تعلقات کفار چار قسم ہیں نمبر ایک کیا ہے جی آ, موالات کیا بنا دلی دوستی نمبر دو مدارات نمبر دو کیا ہے مدارات کیا مطلب ظہری خوش قلقی او بھگت کر لیا خلاف سے مل لیا منہ خوش کر کے مل لیا مدارات ہے تیسرا ہے مباحثات ہمدردی ہمدردی یہ ہے کہ کوئی کافر مر رہا ہے اس کا علاج کراؤ زخمی ہے ایسمجھ غریب مفلس ہے بھوک مر رہا ہے یہ کیا ہے ہمدردی ہے بھوک مر رہا ہے اس کی امداد کرو زخمی ہے مر رہا ہے ہے کہ ہر بھی نہ ہو کافر اگر ہر بھی مر رہا ہے تو بالکل اس چھری لگا کے مار دو ایسے میں ذمی کافر ہوں یا مصالحے کافر ہوں ان کی بات ہے سمجھے تو ان کے ساتھ کیا کرو ہمدردی کرو چوتھا ہے معاملات معاملات یہی جی تجارت تجارت کا معاملہ کرنا کافروں کے ساتھ بے شراب وغیرہ تو کتنی قسم کے تعلقات کپھار چار قسم موالات مدارات مباحثات معاملات سمجھے اب لکھ لو جی ہر بھی کفار کے ساتھ لکھ لو ہر بھی ہر بھی جن کے ساتھ ہماری جنگ ہے ہر بھی کفار کے ساتھ کسی قسم کا تعلق جائز نہیں ہر بھی کفار کے ساتھ کسی قسم کا تعلق جائز نہیں جن کے ساتھ بال فیل ہماری جنگ گئے اہل حرب ہیں وہ جانتے ہو نہ اہل حرب امریکہ برطانیہ دشمن, دشمن ہیں مسلمانوں کے تباہ کر رہے ہیں تو ہر بھی کفار کے ساتھ کسی قسم کا تعلق جائز نہیں نہ موالات جائز ہے دلی دوستی نہ مدارات جائز ہے زہری خلقی سے جائز ہے ہر بھی کافر جہاں ہی ملے پتھر اٹھا کے مارو اس کے سر پہ کہ ہم دردی کرو گے ہاں مار رہا ہے سرہ کے اوپر چھوڑی مار کے اس کو زیوے کر دے خبیص کو ہر بھی کافروں کے ساتھ کوئی نہیں مسئلہ ہے مواسعہ کوئی ہم نے معاملہ بھی ان کے ساتھ نہ کرو مساطہ اور وہ ہتھیار آپ سے خرید کرنا چاہے کبھی ہمیں ہتھیار دو پیسے دیتے ہیں کو۔ نہ تو ہتھیار دو گے تو طاقتور بن جائیں جی. گے تمہیں قسم کا معاملہ نہ کرو اور یہی معاملات مرزائیوں کے ساتھ بھی نہیں کرنے وہ بھی مرتاد ہیں مرزا سمجھے جی باقی ہیں یہ ذمہ کافر کون ہیں جی وہ تھر کے علاقے کے بیٹھو تھر کے علاقے عمر کوٹ کے کون بیٹھا ہے وہ ادھر ہندو رہتے ہیں نہیں کافی سارے ہندو رہتے ہیں تھر کے علاقے میں یہ ذمہ کافر ہیں ان کے ساتھ دلی دوستی نہ لگاؤ موالات باقی معاملات کیا ہیں جائز ہیں ہمارے ملک میں پاکستان میں ذمّی کافر رہتے ہیں نہیں جو ہمیں چھیڑتے نہیں خاموش ہیں غریب ہیں محنت مزدوری کرتے رہتے ہیں تو ان کے ساتھ موالات جائز نہیں ہے دلی دوستی مسلمانوں کے ساتھ لگاؤ باقی مدارات موا معاملات جائز ہیں ذمّی کافروں کے ساتھ اور مسالے کے ساتھ کے ساتھ کوئی جائز نہیں ہے یہ لکھ لیا جی انائے اولیا کا بنائے مومن کو دلی دوست سوائے لگاؤ وہ جس شخص نے کیا یہ کام کافروں کے ساتھ دلی دوستی لگئی بس نہیں وہ من اللہ اللہ کی دوستی سے من اللہ سرمیا میں نے ولایات اللہ یہاں ولایات کیا معذوب ہے پر نہیں وہ اللہ کی دوستی سے فی شاعین کسی کھاتے میں بس نہیں وہ اللہ کی دوستی سے کسی شاعر کے اندر اللہ ان تقوم توقع اجازت مدارات بواقت ضرورت جہاں لکھ لو اجازت مدارات بواقت ضرورت مدارات کی اجازت ہے بواقت ضرورت مدارات مانا پوشغل کی کیا پوشغل کی آپ ایسی جگہ کے اندر رہتے ہیں کہ امریکہ برطانیہ جاتے نہیں ملازمت کرنے کے لیے یا پاکستان کے اندر آپ ایسی جگہ کے اندر رہتے ہیں جہاں بڑا بڑا افسر جو ہے کوئی مرزائی ہے یا اس قسم کا ہے ہاں؟ کافر قسم کا ہے تو آدمی مجبور ہوتا ہے تو وہاں ظاہری خوشغل کی کر سکتا ہے کیا ظاہری خوشغل کی وہی ہے کہ کافر کر سلام تو نہیں کیا جاتا نا ہاں پھر پھر ہو تمہارے ایک بوٹ کو دوسرے کے ساتھ ٹھاک کرو ایسے کر لو سلام کے بجائے وہ کہتے ہیں نا اسے کیا بلا کہتے ہیں اس کو ہاں سلوٹ کر لو یا سلام کہنے تو سلب تیزی شاردو دو نہ کہو یا علیہ بھی نکل جائے تو دل میں ارادہ کرو فرشتوں گا کیا کہ میں سلام کس پہ کر رہا ہوں فرش فرشتے کے ساتھ ہوتے ہیں نا اس کو تو اس کے کیسے کہ آ جاتی انسان میں مجبوری تو اجازت مدارات رات ہے بھبکتے ضرورت یہ ہے مدارات اس سے شیعہ کا تکوا نہیں نکلتا تکیا نہیں نکلتا شیعہ کا تکیا یہ ہوتا ہے کفر چھپاتے ہیں کیا کفر چھپاتے ہیں یہ غلط ہے مگر یہ کہ اندیشہ کرو تم ان سے کبھی اندیشہ ایک مانا تو یہ ہے مگر یہ کہ اندیشہ کرو تم ان سے کبھی اندیشہ یا دوسرا مانا یہ کہ بچاؤ کرو تم ان سے کسی قسم کا بچاؤ یہ دونوں معنی ہیں تو اس کے نیچے عنوان کیا لکھا ہے یہ اجازت مدارہ اور ڈراتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ اپنی زاج سے اور اللہ کی طرف ہے لوٹنا ایک اور تھوڑا سا ہاشا لکھ لو ظاہری وزاک یہ تمہارے کام آئے گی ظاہری وزاکتا قلبی کیفیات کی ترجمان ہوتی ہے ظاہری وضاقتہ قلبی کیفیات کی ترجمان ہوتی ہے بھئی ظاہری وضاقتہ کیا ہے ڈاڑی مڈالی کیا پتلون پہن لی وہ شرٹ ہوتا ہے نا وہ شرٹ پہن لیا اور انگریزی بولنے میں فخریہ طور پہ انگریزی بولی کیا فخریہ طور پہ انگریزی بولنا شروع کر دی تاکہ پتہ چلے یہ ملہمی انگریزی جانتا ہے ملہمی انگریزی فخریہ بولتے ہیں تو ظاہری وضاحتہ یہی ہے داڑھی مڈالو لباس انگریزی پہن لو انگریزی اصطلاحات زبان سے نکالو فخریہ طور پہ مولانا فرماتے ہیں یہ کس کی قلبی کیفیات کی ترجمان ہوتی ہے کہ تمہارے دل میں بھی عیسائیوں کی محبت ہے یہ خیال کرو بعض داڑھی مڑاتے ہیں کہتے ہیں بھی ڈاڑی میں دین رکھا ہوا ہے فلانا جی بڑا بزرگ ہے پہلی پہلی صف میں آ بیٹھتا ہے ہمیں چندہ بھی دیتا ہے بڑا بزرگ ہے لیکن ڈاڑھی بھی مڑاتا ہے پترون بھی پہنتا ہے ٹی وی بھی دیکھتا ہے بڑا بزرگ کیا کالکھا ہے زہری وضا قلبی کل کی ترجمان ہوتی ہے مولانا ادریس صاحب کی مار فل ہے لکھ لو جلد اول صفحہ چار سو اکہتر یہ حوالہ ہے تو آپ اپنے گھروں کے اندر بیٹوں کے اندر آج عہد کر لو اس قسم کا کہ ہم اولاد پہ بھی کنٹرول کریں گے انگریز نہیں بننے دیں گے زہری وضاک کے لحاظ سے اپنے اصطلاحات عربی بولو کیا انگریز اصطلاحات بولتے ہو جیسے پوچھو وہ کہتے ہیں میں کزن ہوں میں کزن ہوں یعنی میں ہجڑا ہوں میں ہی ہوں کزن کا معنی ہے عورت کی مانا میسلزا نہ ہو جیسے پوچھو وہ کہتے میں کزن ہوں آ سے کہتے ہیں جی انگریز بچتے ہیں انگریزی بولتے ہیں اچھا جی یہ سمجھا جی ان باتوں کو میرے عزیز یاد رکھو ڈبل دین پہ عمل کرنے سے دل میں دودھ پیدا ہوتا ہے انگریزوں سے کوئی چیز پڑھو کو دل کے اندر سیاہی پیدا ہوگی کلن توفو معافی یہاں پہنچ گئے جی یہ زجر ہے اور بیان علم لکھو زاجر اور بیان علم لکھ لیا جی زاجر اور بیان علم آپ فرماد کیجیے اگر چھپاؤ تم اس چیز کو جو تمہارے سینوں کے اندر یا زہر کرو جانتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ تو بیان علم ہو گیا نہیں جی آ تمہارے دل کی بات وہ جانتا ہے زہر کر بیا لو معافی سماوات یہ بیان تعمیم ہے صرف تمہارے دلوں کی بات نہیں آسمان و زمین کی ہر چیز کو اللہ جانتا ہے تعمیم ہے جانتا ہے جو کوئی آسمانوں میں جو کوئی زمین میں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت ہے یہ بیانِ قدرت پہلے بیانِ علم تھا اب کیا ہے بیان قدرت ہے واللہ علیہ کل نشان قدیم یوم تاجد کل نفس تخویف اخروی او اوز قر تذکرہ کرو تم اس دن کا کہ پائے گا ہر نفس ما عاملت من خیر محضرہ اس کو کہ عمل کیا خیر سے حاضر جو نیک امال کیا ان کو بھی کیا پائے گا حاضر بھئی با موصولہ ہے من خیر سیلا موصول سیلا مفول پہلا بنے گا اور محضر کا بنے گا مغول اعمال خیر کو بھی حاضر پائے گا پائے گا ہر نفس ان اعمال کو جو کیے خیر سے حاضر وما عملت من سوین محضرا واہ اتفا ماہت کاس پہ پڑے گا پہلے معاملت پہ سمجھی بات لیکن اس کا مفول ثانی موزارہ مذکور تھا اس کا کیا ہے معذوف ہے آگے لکھ لو محضرا وہ معاملت منسوئن کے بعد مو زراً معذوف محضور ہے اور پائے گا ان اعمال کو جو کیے برائی سے ان کو بھی حاضر پائے گا اچھا تو برا اعمال جب اس کے سامنے آئے گا نا بد شکل ڈراؤنی شکل کے اندر کوئی قبر کے اندر بھی آئے گا تو پھر تمنا کرے گا ہائے وہ ہے یہ برا عمل مجھ سے دور چلا جائے کیا آہ, کبھی صورت کے اندر رہا ہے دور چلا جائے ارے میاں دنیا کے اندر تو اس کو گلے کا ہار تو نہیں بنایا تھا برے عمل کرتا تھا یا نہیں اب کا کہتا ہے دور چلا جائے دور چلا جائے تو لو انا بہنا تو کا فعل کون ہے وہی نفس ہے سمجھے چاہے گا وہ نفس لو انا کاش کے تمنا کرے گا وہ نفس چاہے گا وہ نفس کاش کے لو تمنی کے لیے ہے کہ تحقیق درمیان اس کے و بین ہو اور درمیان اس عمل کے بین میں ہاض کا مرجع کون ہے نفس اور بین اس کا مرجع کون ہے برا عمل تمنا کرے گا کاش کے تائی درمیان اس کے اور درمیان برے عمل کے امدم بیدہ مسافت ہو دور بھائی حزر اللہ اور ڈراتے تم کو اللہ تعالیٰ اپنزاب سے اور اللہ تعالیٰ مہربان اسات بند ہو گئے